اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للذين اتقوا عادا ايقوا عنا بدا وكوارب اترى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 يوم يقوم الروح والملائكة سفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء واتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزرناكم عذابا قريبا يوم ينزل المرحو ما قدمت يداه وا پی رویا لنی کن تو سدی ہر کسم دیم بو سنا تاریف تنجیب تقدیش اس مالک الملک رب العزت وحب اللہ شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر بڑیاں اہم اور سچیاں خبر دکھائی اللہ تو زیادہ سچی خبر دینے والا ہو اور کوئی نہیں ہوتا خود ارشاد فرمایا ہے ومن اسدا کو مین اللہ حدیث اللہ نالو زیادہ سچ بولن والا کوئی اور ہو سکتا ہے کوئی ومن اصد کو مین اللہ کیلا اللہ نالو زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سا. بڑیاں اہم اور سچی خبر سنائی گزشتہ چنے تک تیسویں پارے کی پہلی سورت سورہ نہ خبر نابا ان ہی خبر اس پہلیاں چند آیتان کے بارے اندر عرض کی گئی تھی جانا اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر اپنی طاقت اور قدرت دیا مختلف نشانیاں بیان کروا کے منکرین نے قیامت نو یہ سمجھایا ہے کہ جڑا خدا یہ کچھ کر سکتا ہے وہ وہ کر سکتا ہے وہ قیامت لیا سکتا ہے قیامت نو اپنی ساری مخلوق نو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کر ہے نہ من والن جس قسم کا عذاب ہونا ہے وہ چلکی دکھائی اللہ پیہا بردم ولا شرابم جہنم اندر چل رہے ہون جہنم کی اگ کن تیز ہے کنونی شدید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اگ جی ابھی دنیا اندر استعمال کرنے ہیں جلا کے مختلف قسم دیا چیزاں یہ تیار کرنے ہیں دیاں بھی استعمال دیاں کی فرمایا جہنم دی اگ ن مرتبہ بجھا کے اللہ نے اے اگ دنیا بھیجی ستر دفعہ حرارت تماغت، گرمی اور شدت ملایا جائے کہ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ من جی آگ کن سخت بتم جلو دن گئی رہا فرمایا کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ایس اگ اندر کسی چیز نو پا دئیے جل جیے رات ہو جائے سوا بن جاتی ہے کوئلہ ہو جاتی ہے ختم ہو جان دیئے جہنم اندر کوئی ختم نہیں ہوئے کل نز جت جُلُودُهُمْ دل نہ جلو دن فرمایا جدو یہاں کے چمڑے سڑ جان گے جل جان گے ابھی فر درست کر دیا گے پھر جلن گے پھر درست کر گے پھر اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گلنا فرمایا جدو بھی وہ نکلنے کی کوشش کر گے دوبارہ دردن تو پکڑ کے پھر وہ کھٹ دیتے جان شدید اگ اندر جلتے ہوئے پیاس پیاس الس الس دیا دیں گے پیاس لگی ہوئی ہے پیاسے مر گئے پانی دے پینے کوئی چیز نہیں دیں اللہ فرما دینے لا یزو خو نہ پیہا شرانے اندر نہ ٹھنڈک کا کری انہوں نے احساس ہوئے گا کہ اب ذرا ٹھنڈی ہو گئی ہے ہلکی ہو گئی ہے کہ نہ پینے واسطے کوئی موزوں پانی ملے گا ضرورت کے مطابق بلکہ کی دا پیلا کال جہنمیاں کے زخموں کی نکلی ہوئی پیس دیکھی جائے گی پینے کھان واسے جب بھائی آواز دین گے کہ واسطے کچھ دا جائے انہوں جو کچھ کھانا ملنا ہے اللہ نے وہ بھی قرآن اندر بیان کر درمایا درخت تھوہر مختلف قسم دے پودے ہوں کئی قسم کا درخت ہے جنیاں اور شاہ بھی کانٹیا نال ہی پری ہوں تے پھل لگتا ہے تو وہ بھی کانٹے ہی کانٹے ہوں جہنم اندر جس وتا جائے گا مجبور بخ کی وجہ نہ اپنی حلق اندر ڈیل لنگے منہ اندر پے دے اندر آ کے وہ کانٹے ایسے پیبست ہو جان گے ایسے خوب اور چپ جان گے پر سکنگے نہ نگل سکنگ نہ ہی سور پاک اندر اللہ نے اپنے ان بندیاں کے بارے اندر بھی سان خبر دیتی جنہ بندیاں نے اس زندگی اندر کامیاب ہو جا فرمایا اِنَّ دنیا اندر اس عذاب کا تصور اپنے ذہن اندر لیا کے اللہ کی نا تو بچ گئے اللہ کا خوف اپنے دل اندر پیدا کر کے احکام کی خلاف ورزی نڈ دیتا نہ دل متقی نہ ہر قسم کی کامیابی اندر ہی مقدر ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے کئی طرح دیا کامیابیاں انہوں نصیب ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اندر خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ جس ویلے چلے جان گے اللہ سان بھی ملا دے اندر شامل فرما دے اللہ تعالی کا خود کما کا نلی کہ جس طرح انہوں لائق ہے جس طرح وہی شان دشایا ہے جس طرح وہ پسند ہے اللہ اپنی ملاقات اور اپنا دیدار کران کے جنگیاں اور رقفا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلاحی اتے او دن اور رات کاسور ہی نہیں جنت اندر نہ دن ہے نہ رات ہے ایک نظام ہی بدل جائے نہ سردی نہ گرمی لا یارو نہ سردی ہوگی نہ گرمی ایسا موت دل موسم ہوگا اور پھر ایک انسانی فطرت ہے کہ انو سہولت بھی آسائش ہو چاہیے نکلا یہ بدلے میرا ماحول یہ فطرت اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا جنت دا ماحول ایسا ہوا لا یا اتوں کبھی کسی کے نکلنے خاص ہی پیدا نہیں ہوئے گی کہ میرا ماحول بدلے وہ کتابیں تصور نہیں لیکن وقت کا ایک اندازہ اور مقدار بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو لے کے اثر کی نماز تک جن کا ہے تے اثر تو لے کے اگلی فجر تک کا جنا وقفہ انقے دے بعد اللہ اپنی ملاقات کران کر گے جنت اعلان ہوئے کرے گا کہ اللہ کے دیدار واسطے آ جاؤ اور اللہ اپنی زیارت کران گے اللہ اپنا دیدار کرنگے. سبحان اللہ حبتتے. فرمایا جنتی جنت اندر چلے جان گے اللہ تعالی اپنے بندیاں کو مخاطب کر کے فرمانے گے اے میرے بندے ہوں دسو تھی کوئی خواہش کوئی آرزو کوئی تمنا جڑی اجے پوری نہ ہوئی ہوگی دسو وہ بھی پوری کر دی جائے کہ اللہ ہوں تو کوئی کسر باقی رہ ہی نہیں رہی سب کچھ مل گیا ہے جو چاہ گیا ہے جو آرزو سی پوری ہو گئی اللہ کوئی چیز ایسی باقی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ چیزاں اپنے بندیا خود یاد دلانگے کہ اے منگ لو یہ مانگ لو یہ لو کہ وہ بھی مل جائے اللہ پھر فرمان گے کوئی ہو چیز کوئی ہوش کہنے کے اللہ ہوں تے بالکل کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تو جو کچھ سانو یاد دلایا کہ وہ بھی مل گیا اللہ فرمان کے تو نعمت مل چکی نے میں دے چکا یہاں سارے نعمتوں تو بڑی ایک نعمت اجے باقی ہے جی تمہیں ہر بندہ سوچن لگ پائے گا کہ او وہ نعمت ہو سکتی ہے جیتوں تو بھی بڑی سارے ملا کے انہ نے مجموعہ تو بھی بڑی کہیں گے اللہ سان سے کچھ معلوم نہیں سارے دین اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی انہ نیمتوں کو بھی بڑی نعمت ہو گیا اللہ, اللہ فرمان گے اکبر انہ ساری نیمتوں تو بڑی نعمت جہی میں وہ یہ ہے کہ اج تو بعد میں کدی ناراض نہیں ہونا نمتوں نے کبھی ختم نہیں ہونا تبھی زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا اور تو میں کبھی کٹنا دی. مِّن اللَّهِ أكبر اِنَّ والی ہے اکبر فرمایا جر جان والوں واسطے کامیابیاں ہی کامیابی جدر نظر اٹھان کے باغ ہی باغ پلدار درخت ہی درخت خلان لگے ہوئے تین ان چکیاں پہ فلانا باجور انگور کئی قسم کے خزور بعد کے بعد سورہ واقعہ اندر فرمایا وطن کیلیا کے بعد اللہ باغات ہی باغات اور یاد ہوے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناج تو واپس تشکیف لیا کے جو اتوی حالات واقعات اپنا سفر نامہ بیان کروایا وہ اندر مختلف ملاقات کا ذکر کیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نل بھی اللہ نے اپنے حبیب کی ملاقات کرائی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دیوار نال سہارا لگا کے تے بیٹھے ہوئے سن جا نام ہے بیت المامور اللہ نے آسمان سے اپنا ایک گھر بنوایا ہوا ہے جباب چوی گھنٹے فرشتے کرتے ہیں بیت اللہ اللہ نے زمین سے بنوا دیتا دسلے انسانی واسطے جنات واسطے مسلمان جڑے جن نے وہ بھی جباب کرتے ایک گھر اپنا آسمان سے بنوایا بیت المامور جہاں نام دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت فرشتے کر دیں اور آپ نے فرشتیاں کر دیاں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ انہوں نے دسیا کہ اللہ کا ایک گھر ہے اللہ نے فرشتیاں دے فرشتہ دباف کرنے بنوایا اور ستر ستر ہزار دیا ٹکڑیاں اندر فرشتے آتے آن ہیں تباف کر کے اپنی ڈیوٹی سے واپس چلے جان نے پھر دوسری جماعت آ جاتی ہے وہ تباخ کر کے واپس چلی جاتی ہے تیسری جماعت آ جاتی ہے حتہ کہ جدوں تو اللہ نے زمینوں آسمان اور یہ گھر بنوائے نے اے سلسلہ جاری ہے پھر ناڑی اے دسیا کہ جس گروہ اور جماعت نے اپنی باری نل ایک دفعہ کر یہ قیامت تک باری دوبارہ نہیں آ رہی تعداد ہے بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کے گھر کی دیوار نال سہارا لگا کے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل دیکھا کہ آپ کے استقبال واسطے خوشی نال اور فرمایا جی آیا نو خوش آمدید میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم بدا ہو جی استقبال کیا بیٹے کا خوشی نل ملے فرمایا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت واسطے دو تحفے میری طرف لے کے جان یا اللہ سان بھی اسمت کے افراد بنا دے جن واسطے تحفے آئے نہیں اور جنہوں نے تحفے ملنے دے. دو تحفے میری طرف اپنی امت واسطے لے جان فرمایا آپ جان میں حاضر لیاؤ سے وہ تحفے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علی اکرا کا مننی السلام پہلا اے اے اے اے اے اپنی ساری امت نو جا کے میری طرف السلام علیکم یہ بہت بڑا تحفہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان جواب سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو تو اے حدیث ملے جب تحفے دوسرا توفہ اے دکھا فرمایا اے میرے دے کے تنت دیکھ آئے ہو جنتی زمین بڑی وسیع ہے بڑی خراب ہے اور گزشتہ کسی جمعے کی وہ حریف دہن اندر لیاؤ کہ جنتی زمین کنی وسیع اور کنی فراخ ہے وہ جنتی جدا درجہ سب تو چھوٹا گا اور سب تو آخر اندر, اندر انو اللہ نے جنت اندر لے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں جنت اندر این رقبہ عطا کرنا ہے کہ اے پوری زمین کے دس گن ہوتی جائے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ آئے ہو بڑا وسیع ہے جنتی زمین بڑی زرخیز ہے تے خالی پہ ہوئی ہے اپنی امت دوسرا تحفہ میری طرف یہ دینا کہنا کہ اتنے پہنچنے تو پہلے پہلے پل کا درخت لگا لین باغ لگا لین اپنی زمین اندر اور باغ لگان کا طریقہ دسیا فرمایا شخص شخصی امت دفعہ پڑے گا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ ایک اک پودا الدار اتنا لگا لے گا. کم از کم دس دس پودے روز لا لیے کریے اللہ الہ فرمایا انہوں نے اویچن تک کو پودا بڑا ہو چکا ہوئے گا درخت بن گیا ہوئے گا پھیل چکا ہوئے گا پل چکا ہوئے گا اب ایک, ایک شاخ این بڑھ چکی ہو گی فرمایا سو سوار اپنی سواری دے اگر ایک دے تلے کھڑے ہو جا تو اس جنت دیاں اللہ خبر دے رہا پرمایا واہ واہ کھجورا داغ انگورا کیلیاں ویلیاں باغ مختلف قسم دے پھلانے باغ ہی باغ کو کے بال ہی بال اس سرزمی کدے واسطے جڑا ڈر گیا اپنے اللہ دے نافرمانی تو بچ گیا اللہ دے عذاب کا تصور ذہن اندر لیا کے انہوں ادنا خوف تاری ہو گیا ہو کہ اللہ کی نافرمانی پرمانی کی ہمت نہیں کرتی وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ میں اپنے رب کھڑا ہوں گناہ میرے پلے ہومان میرے سامنے ہونگے اج تے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نا نیکی نہ برائی اس دن بابا جادو ماہرو ہاں جو کچھ بھی کسی نے کیا ہوگا وہ او سامنے موجود ہے نظر آ رہا گا باقی اللہ کی مخلوق بھی دیکھ رہی ہو رہ گا۔ ہاں اللہ چند بندے ایسے بھی ہونگے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ایسی توبہ والے بھی موجود ہون گے کہ اللہ تعالیٰ انواز دے کے اپنی رحمت پر مال وہ گنا تو پہلے غلطیاں دکھائی جان گیاں اور اللہ فرمان گے یا عبدی پہ ال و ازا یا عبدی پہ ال و ازا اے میرے بندے تیروں یہ غلطی بھی ہوئی اے گناہ بھی کیتا نا پرمانی بھی گا اللہ بالکل اس نے کیتا میرے کو ہو گیا اللہ فرمانگ اچھا پھر توبہ کر لئی میرے کو معافی منگ لئی ہاں اللہ تیری تری ہوئی توفیق میں مافی منگی میں توبہ کیتی اللہ فرمانگے میں تیرے سارے اے گناہ معاف کر دیتے اور میں کسی نو دکھائے بھی نہیں یہ ویسے بندے بھی ہو من سا تارا مسلم من ساتارا, ساتارا ہلا ہوا ایک حدیث اندر فرمایا اگر کوئی شخص دنیا اندر مسلمان کی پردہ پوشی کرد دے دوں نصیحت کرد لیکن وہ وہی پردہ پوشی کردی غلطی سے پر پردہ پا کے وہ ساتارا ہلا ہو ملکیا ماں جن نے دنیا اندر اپنے پرداپوشٹی کی آمد نو اللہ او دی پردہ پرداپوشٹی کری اپنی رحمت کے پردے اندر کھڑا کر کے بھی یہ سلافر مارے ورنہ بابا ما ماں امیرو ہاضرا سب کچھ سامنے نظر آ رہا سب کچھ دیکھ رہا اِنَّ بابات ہی بابات، کامیابیاں ہی کامیابیاں، سے ہم عمر جوڑے اللہ نے ایک مخلوق جنت اندر پیدا فرمائی ہوئی ہے جہاں ذکر پرانی مجید اندر خصوصی طور سے الرحمن اندر کیتا ہے مقصورات انہ دی خوبصورتی دا حسن و جناب مثال ہی تھی. ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالی کسے حور دا ہور جڑا وہ استعمال کر دیے جنت کا پردہ کھول کے اس دپٹے دی ایک چلک زمین سے پا دے وے تے قیامت تک کسی چراغ جگان دی ضرورت ہی نہ لے اینی روشنی ہوپٹا او اوڑیا ہوگا وہی اوڑی خوبصورتی پو کی مدال ہوگا دا. اتراوا ہم امر جوڑے سنیا اندر ایسے بے شمار لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کے فرامیم کا مذاق اڑایا اللہ نیمتا نیمتا ایک خیالی چیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیتا لوگوں برگستہ کیتا اللہ دیا نعمت اور اللہ کے وعدے کو چنانچہ اصد اللہ کا غالب بڑا مشہور شاعر ہوگا ان نے بھی نہ جانے کس نیت نل کی سوچ دے ہویا اللہ ہوتا مذاق اڑایا ہویا تیری ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جہاں لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں جنت جدوں دی بنائی ہے زمین و آسمان جدوں دے بنائے جنت اور جہنم ہو بنائے او دے اندر او مخلوق پیدا کیتی اہ تم کہ ادو دور ایسی کی کرے گا لکھن واقع کسی کہ اس بات کا بڑا واضح جباب دے دیتا پر جنہوں سجے ہاتھ اندر ناما اعمال مال ملنا ہے جب وہ جنت اندر داخل ہوں گے جس طرح انہیں عمر این بھرپور جوانی کی کر دیتی جائے گی اسی طرح ہی جوڑے بھی جوان کر دیتے ججال ایک حدیث تو یہ مزید وضاحت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بڑھاپے پہنچ جان والی بعض محدثین کا خیال ہے کہ وہ حضرت سپیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوکھری وہ آئی سوٹی دے سہارے چلدی چلدی چل نبی کریم صلی اللہ و دعا کرو اللہ میرے جنت دے, دے اے آ کے آپ کی خدمت اندر عرض تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی بات سن کے دے نے اما جی بہت ہی بڑھے ہو گئے بہت زیادہ ہو گئی جنت جان لوگ نے جانا ہے بڑھیا نے نہیں جانا یہ بات سن اس بڑیا نے و قطار رونا شروع حدیث اندر او الفاظ نے جڑے او ذائفہ کہہ میں اپنی جانی اللہ اللہ اچانک آپ اما جی تھی خواہ بخار رونا شروع کر د جی جنت اندر جاؤ گے اللہ بھی جوان کر کے جنت اندر داخل کر دیتا جنت اندر داخل ہونے والے ہر شخص کی عمر دنیا تو بچپن ہو چلا گیا فرمایا ہر جنت اندر عمر جوانی, عمر ہو گئے جوانی قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر اور عمر جبانی بھی کدی چلنا نہیں نہ بڑھاپا آنا ہے نہ بیماری آنی ہے نہ کوئی ہو وَقَوَائِ فرمایا ہم عمر چھوڑے مختلف قسم دیا کامیابیاں ہیں وقا دیہا شرابے تہورا دھلکتے ہوئے جا ایک مخلوق اللہ نے جنت اندر پیدا کی ہوئی ہے نوجوان بالکل نوجوان نالوں بہت چھوٹی عمر دے نالکل نوجوان دے جنتی دے پیش کرنے شراب تہورا سورہ واقعہ اندر فرمایا او ایسا مشروب ہوئے گا ایسی شراب تہوڑا گی کہ وہ نہ سر نکر چڑھن گے نہ اکلوں فتور آئے گا بلکہ بالکل سر کے مطابق شراب تہورا پلا بلدان اس مخلوق اللہ نے بلدان کے لفظ نالنے مزید اندر بیان کیا نوجوان بچے خادم نوکر ہر وقت خدمت واسطے تیار جنتر نگمے سنیں جان اللہ فرمایا نہ کہ اندر کوئی بےحودگی ہوسے قسم کی کوئی بےحود بات اندر نہیں ہوا کار نہ ہیروٹ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف کرتے ہوئے تین چھوٹے چھوٹے فکرے بول کے دسیا کہ جنت کس طرح فرمایا لائی نا جس قسم دی جگہ جنت اللہ نے بنائی ہے جس قسم کا نیمت والا بنایا ہے دنیا دی کسے اکھ نے اوز قسم دی خوبصورت جگہ دیکھی جس قسم کے نغمے اللہ کی و سنا دے اللہ دی تعریف دے جنت اندر سنے جان گے نگے دنیا کن نے کری سنے وسلم اور فرمایا نہ دیکھے نہ سنے نہ کسی کے تصور اندر ہی اس قسم کی کوئی چیز آئی ہے جس قسم کی اللہ نے جنت بنائی خطارا بے اللہ فرمان فرمایا سورا نبا نہ لگو باتاں اندر نہ جھوٹ ہوئے گا اخلاق دے پیمانے سے بھی پوریاں اتر اور سچائی دے پیمانے سے بھی پوریاں اتر جن ملنگ جنتی جان گے جی ملاقات ہو مبارکباد دیں خوشخبری دیں وہ خوشخبری بھی اللہ نے قرآن کرتی ہیں سورہ سمر اندر فرمایا کہ جس ویلے ایک دوسرے ملنگے سے کہیں گے اس اللہ داریف جن سارے واعدے سا پورے کر دیتے تاریفاں جن سارے وعدے پورے کر دیتے ور نہ جنت اندر اہم کھلا رقبہ دے اینی زمین سان دے دیتی نہ بغ من نہ دنیا تے دو, دو چار چار مرلے واسطے کہ مل جان اور مکان بنا ہون کھلی زمین ہے کہ جتھے چاہیے اپنا محل بنا لے دوسری جگہ تے فرمایا ایک دوسرے نو مل گئے تو کی کہ اللہ داریفا جن سڈے سارے غم دور کری کوئی غم باقی ہی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی اندر کسی شخص نو نکلا کچھ بھی حاصل کیوں نہ ہوگی مرضی کی خوراک مرضی کا لباس مرضی دی رہائش دیگر سہولیات کچھ بھی حاصل کیوں نہ ہو لیکن کدی تنہا بیٹھ کے صرف ایسا سوچ لوگ نا کہ موت آ جانی ہے سارے مزے کرکرے ہو دا. جنت اندر اللہ نے ایک خدشہ بھی دور کر دینا ہے موت بھی نہیں ہوگی بلکہ یقین دلا دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت اندر اور جہنمی جہنم اندر جس ویلے پہنچ جانے گاریا نو متوجہ کر کے اللہ فرمانگے ذرا ادھر دیکھو جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جہنمی بھی فرشتے سیاح رنگ دے ایک جانور نیا کے لٹا دیں گے پھر وہ گردن سے چھری چلا دیں گے خون نکلے گا وہ تڑپا رہے گا ٹھنڈا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ پرمنگ رو نہ جانتے جنت بھی جہنری بھی کہیں گے اللہ ایک جانور اکھیا جنوں لیا گیا ہے سیا رنگ پیے گا دنیا سے ایسا جانور ابھی کدی نہیں دیکھا جی دی چار پیر نے جانور سے متشابہ ہے لیکن پتہ نہیں کی اللہ فرمان ہو تو اذاب اندر رہنے رہنا تھی موت کبھی جنتی خوش ہو کہہ رہے ہو گئے الحمد للہ اللہ داریف اللہ دا شکر اس اللہ مہربانی جن دور کر ایسے نغمے سن رہے ہوں جی؟ جی اندر نہ لگو باتا ہوں ہونگیاں نہ جھوٹیاں ایک سارا کچھ کی ہوگا جگا رب کا میرے بندیاں نے جڑے عمل کیتے ہون گے اللہ مہربان انہوں نے امل دی جگہ دے رہا ہوگا انہوں نے عملوں کا بدلہ دے ریا رہا عمل یا کسے دے بھی عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع جو دے ماحول مثال دے کے فرمایا تسی اپنی سواری نو چلان واسطے جہاں چھانٹا استعمال کرتے ہو چابک استعمال کرتے ہو اللہ نے وہ چابک لٹکان واسطے جنت اندر جی کھونٹی لگائی ہوئی ہے نا جان تنگ جو لیا کے چابک نو جی کھونٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے چابک نو لٹکان واسطے اگر دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتے جان تو اس کھونٹی دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کھونٹی نال لٹکن والا چابک کن قیمتی ہوگا اس چابق نل چلن والی سواری کن قیمتی ہوگی تے پھر اور سواری سے بیٹھنے والے سوار دی اللہ دے ہاں کی اللہ کے ہاں کنیکی عزت ہوگی ذرا اندازہ کرتے چلے جاؤ سواریاں ہر طرح دیا ہو کہ گھوڑے ہی ملیں گے گدے اللہ نے قرآن مجید اندر مختلف قسم دیا سواریاں ذکر کر کے اخیل سے اطلاع پروایا ویلا وے امیرا لر کبو آزین فرمایا تُسی گھوڑیا تے سواری کرتے ہو خچر تے بیٹھتے ہو گدے تے سواری کر ہو س اللہ نے ایک سواری پیدا کی ہوئی ہے سواریاں کا ذکر کر کے فرمایا بائیا کلو کو مالا تاغا مون اللہ ابھی ایسی ایسا سواریاں لیا والا ہے جنہوں کا سنوں پتا نہیں صحابہ اج آجان جان ہائی جہاز دیکھ کے وہ حیران ہی رہ جان کہ یہ ہوا جنت اندر ہر طرح کی سواری ہوئی ماحول مثال دی بننے اللہ اللہ. جنت اندر کوئی شخص بھی داخل نہیں ہو سکے گا اللہ کی رحمت نہ ہی جائے گا نمال مل نا نا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس ماں کا بڑا احسان ہے امت سے ایسائل انضر فراست نال کلے بڑے موقع سوال کیتے آپ نے جس ویل اے فرمایا کہ جنت اندر اللہ کی رحمت تو سوا کوئی نہیں جائے گا ساڑی ماں نے سوال کیتا ولا انت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو سی بھی نہیں کیونکہ آپ کی عبادت ساری ماں دیکھتی رہتی قدم مبارک سج جانے متورم ہو ج حجی نماز اندر ست پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما لیں علیہ وسلم آپ بھی نہیں اپنی عبادت نا اپنی محنت صادق مزدوک ساری مخلوق جو سچے نے صلی اللہ علیہ وسلم فور فرمایا والا آنا یا آسا میں بھی اپنے آمان اللہ کی رحمت نہ لی جنت جنت کوئی معمولی جگہ ہے امال سبب بن گئے اللہ کی رحمت شیطان نے تن سڑے تو در پایا کہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے کوئی شک نہیں یہ ساری لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کا ہار بھی بڑا ہے اللہ جبار بھی بڑا اللہ منتقل بھی ہے اللہ اللہ پرواد میں, میں ایک ایک چیز کا بدلا لاف تبھی ہوا نا بلہاہیز ظلم سے کام فرمایا نہیں انتقام لینا ہے بدلا لے میں بدلا لاقت بھی رکھنا نالے بھی دس دیتا ہے کہ اے نہ سمجھا کہ ابھی کوئی سفارش لیاں گے ابھی کسی ایم پی ایم این اے ٹو لوا صدر کو چلے جاؤں گے کسی ہور دی پشت پناہی حاصل ہوئی تو بچ جاؤں گے ولہ عزیز کام اللہ نے بدلہ بھی لینا ہے اللہ بدلہ لین کی طاقت بھی رکھنی واللہ ولہد اللہ دی سزا بڑی سخت ہے。واللہ سریع الحساب، بڑی جلدے اللہ حساب لینا سفت یاد رہی شیطان نے سوکھے اندر پا دیسا کہ اللہ بڑا مہربان ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی گل نہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے تفتیل نل پھر سی چار شرطاں قرآن اندر تین تین شرطان قرآن اللہ نے بیان کی تھی یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے جب کوئی چیز سامنے ہو گئے تو امیدوار بن رہے ہیں طالب علم داخلے واسطے امیدوار بن گئے الیکشن آ گئے کئی مینڈک امیدوار بنتے ڈڈو کھڑے ہو جڑ گڑ کرتے آپ سامنے ہون کوئی نظر نہیں آ اللہ کی رحمتوار بن واسطے امیدوار رحمت ربی بنانا تین شرط ان الگ نہ آ پہلی شرط ایمان ایمان نہیں پلے ایمان تو بغیر امیدوار دی شرط ہی پوری نہیں ہو سکتی ایمان و الگی نہ آ جسری شرط ہجرت اور تیسری شرط وجہ تی سبیل اللہ, اللہ اندر جہاد ایمان ہجرت اور جہاد یہ تین شرطان جہاں شخص پوریا کر کے اللہ کو چلا گیا فرمایا الا ایک رحمت اللہ یہ حق پہوستا ہے کہ اے میری رحمت کا امیدوار بن گیا ایمان ہجرت اور جہاد دن اندر اے سوال ابھریا کیونکہ آپ نے اے ارشاد فرما دیتا سی لا ہجرت بعد دل جس ویل مکہ فتح ہو گیا سن ہجری اٹھ اندر کہ آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح بھائی ہجرت کا جڑا سو سواب ہوں تک ملتا رہا ہے نا مکہ فتح ہو جان تو بعد وہ سواب نہیں مل سکتا ہوں تو اللہ نے اسلام کا بول بالا کر کئی قسم دے خطرات مٹ گئے ہٹ گئے چھٹ گئے آبا نے ارج کی یا رسول اللہ جنوں موقع ہی نہیں ملیا زندگی اندر کوئی ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ ہجرت کر سکے وہ تو پھر اجر اور سواب تو بالکل ہی محروم رہ گیا فرمایا نہیں ایک جگہ کے دوسری جگہ جان کا موقع نہیں ملیا ہجرت کا ایسا موقع وہ زندگی اندر نہیں آیا وہ مایوس نہ ہو کہ مینو تو ہجرت دا سواب ہی نہیں ملتا کیا میں کس طرح مہاجر بنا فرمایا وہ اپنی زندگی سامنے رکھے زندگی اندر جیڑیاں چیزاں اللہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی نظر آدی نے چڑھتا چلا جائے اللہ بھی مہاجر بنا محاجر جہاں انہوں نے چنہ تو اللہ سے اللہ کے رسول نے منع فرما دے انشاءاللہ شاء تب اللہ تبصیل صحیح تو امیدوار رحمت تین بن بنیادی شرط رکھا نے یعنی ایمان ہجرت اور جہاد کی اللہ. تو بغیر میرے جی کی محنت کوشش کابش میں اپنی رحمت مل کی میں مہربان ہاں میں بڑا رحیم اور کریم ہاں میں انہی محنت اور کوشش کا یہ بدلا انہوں جنت کی شکل اندر دا اللہ من قیامت ہوئے لوگوں کو توفیق کتا فرما دے کہ کچھ محنت تے کریے کچھ کوشش تے کریے اس محنت نل لگانا اللہ سے وقت ہے وہ اختیار اندر ہے کہ اللہ تے جس قسم کا کوئی شخص گمان کر لینا ایک حدیث کتی ہے فرمایا آنا بی بندہ جس طرح کا مینو سمجھ لینا ہے جس طرح دا میرے بارے اندر گمان اپنے دل اندر بچا لینا میں او, او, دل دا میں او, او دل دا اسی طرح سلوک کرنا ابھی اپنے رب تے کیوں نہ حسن زنی قائم رکھیے کیوں نہ اچھا گمان دل اندر بچائیے کہ ساری محنت اگرچہ میں یاری نہیں ساری عبادت اگرچہ میں یاری نہیں لیکن اللہ قادر ہے کہ وہ یہ قبول فرما کے یہ سبب بنا دے اپنی رحمت کا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 والا میرے سامنے کچھ دعا دیا درخواستیں نے بیمار صحت واسطے کرز تارے کرز کی ادائیگی واسطے پریشان حالات دیا پریشانیاں دور کرنے واسطے اللہ جمی مسلمانوں دیا ہر طرح دیا تکلیف دور کرنا دوستان نے کچھ مسائل بھی دریافت کیتے نہیں ایک مسئلہ ایک یہ پوچھے کہ اکثر سڈے ایسے مسلمان نے جنہوں نے میت نسل دین دا کا طریقہ معلوم نہیں کوئی عزیز کوئی بزرگ فوت ہو جانا ہے تو او پھر تلاش کردے پھر ہیں کہ کوئی غسل دین والا مل جائے اور غسل دین والے پیشہ ور پروفیشنل قسم کے سمدے لوگ بعض مساجد اندر مل جاندے ہیں ایک بہت ہی المیا ہے فوت ہون والے نل ہوقید محبت احترام جو عزیز و نو ہو سکتا ہے کسے نہیں ہو سکتا صحابہ اندر ایسا مثال ملدیا نے کہ میاں بیوی دا آپس اندر معاہدہ ہو جانا ہے کہ میں پہلے فوت ہو گیا توں مینو گسل دیں گی تو پہلے فوت ہو گئی تو میں گسل دے مان. ایک مسئلہ بھی ذہن ایسی ہونا چاہیے بعض جاہل کسے شخص دی بیوی فوت ہو جائے تے تو خامد نار پائی ہاتھ لان دیں نہ قبر دے قریب کھڑا خڑا ہوتے دین نے بلکہ تو تیچے ہو جا تیچے ہو جا بیوی جی فوت ہو گئی وہ گور کن وہ میت نت لا سکتا ہے سو اتار سکتا ہے قبر اندر خامد نو اگے نہیں ہوتے یہ بڑی جہالت ہوتی ہوتی ایک ایسے جوڑے دا معاہدہ میں بیان کرنا کہ جس قسم دا جوڑا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نہ بنیا ہو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دا آپس اندر معاہدہ سی حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جی تیری زندگی اندر میں فوت ہو گیا تے غسل تو غسل توں مینو دیں گی کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا جی میں فوت ہو گئی تو غسل مینو اللہ کے ہی بات سی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ مہینے بعد ہی فوت ہو گئی اور حضرت علی تیس سال زندہ رہے رضی اللہ علیہ کے اس معاہدے کے مطابق حضرت فاطمہ فوج شدہ کا اچھی طرح استنجا کروایا جائے جس طرح مسلمان پاکیز کی حاصل کرنے بولو برال تو پہلے سب تو استنجا کروایا جائے استنجا کران پھر پورا بوزو کروایا جائے جس طرح کے نماز واسطے وزو کیا جائے اور بعد پھر طرف شروع کیتا جائے میت نو غسل دینا اچھی طرح مل مل کے غسل دیکھا جائے ظاہری محل اتارن کی کوشش کیتی جائے کہ یہ دعوا کی جان کے اللہ جس طرح نو میں صاف کر رہا تو نو بھی صاف کر رہا پہلے فرجا اچھی طرح پھر گوزو اور اس کے بعد غسل اور پانی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری دے پتے پانی گرم کر کے وہ پائے جان قدرتی طور ایک ایسا لواپ نکلتا ہے کہ جی نال پانی غسل دیتا دتا جائے میت وی مئیت میت دا جسم نرم ہو جائے بےری کے پتیا دا پانی وہ جسم نرم ہو جاتا ہے بالکل اور غسل دین تو بعد پھر کافور اور سندل دی خوشبو لگائی جائے کافور تھوڑا جہا اور برادہ لے کے کفن سے چھڑک کے پھر لٹایا جائے میت غسل دین تو بعد خوشبو لگانا بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ابھی یہاں چیزوں سے جان دے نہیں لیکن فلاندیا چادرا بنوان تر جانے ہیں گلدستے لہن چلے جانے ہیں اگر بتیاں خریدتے پھرنے ہیں کی کرنی جی قبر سے لگا فلان کی چادر قبر سے پانی ایک جنازے میم اتفاق ہویا جان دا جس پہلے دسن کرن لگے تو اتنے رولا پی گیا وہ گیری کتنے گیری کتنے گیری میری سمجھ تو کہ میں گیری کا کی تعلق کی کرنا میں ایک آدمی پوچھ ہی لیا کہ گیری کی کرنی ہے بھائی وہ کہن لگا تین پتہ ہی نہیں اینی عمر ہو گئی میں کہتی جی نہیں مینو نہیں پتا لگا کلمہ لکھنا یہ سلیکب رکھ لگے ہیں وہ کلما لکھنا اندر والی سائڈ سے میںاستے واہ جس بیٹھے گا اس طرح دیکھے گا کلمہ پڑھ کے کلمہ اس پڑھ کے سنا دے گا میں کہ مسلمان نہیں وہ ذرا غصے چھ لگا تینوں کوئی شک ہی میں گلان تو شک پی رہا ہے جی اے مسلمان ہے تو کلمہ تو یہ دل سے لکھا ہوا ہے رو پڑھ کے سنا مسلمان ہے محبت چپکتی جی اندر شکت اور رحمت فرمایا کسی میت دا ہاتھ پیر چکو تر آرام نال رکھو آہستہ رکھو جس زندہ زندہ سلوک کر دے یہ ادب ہے احترام ہے کسی دوست نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ تصویر کسی اسلام اندر ایدہ کی مسئلہ ہے بار غالباً بارش شروع ہو گئی ہے میں جلدی ختم کرنا نہیں. تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا اور بلا ضرورت بنوانا دو واقع جہنم دی وحید سنائی ہے فرمایا النار تصویر بنان والا بنوا والا جہنمی ایک حدیثی دی, دی جہنم اندر دیتا جائے گا اور اللہ فرمان کہ میں تے جو کچھ بنایا تھی وہ زندگی بھی پیدا کی توں اے تصویر بنا دا رہے یہ نہ کر سے جہنم چ نکل آدیث لیکن جیت مجبوری ہے شناختی کارڈ تصویر تو بغیر بنی نہیں سکتا پاسپورٹ حج واسطے عمل ہو لیکن تصویر بغیر تصور ہی نہیں ہوتا نوٹری مجبور اسلام اندر دو چیزاں نے ایک ہے اختیار اور ایک ہے اضطرار جہاں گناہ اضطراری حالت اندر سارے ہو جانا ہے اللہ وہ معاف کرے گا جی اندر ساری خواہش ساری کوئی مرضی شامل نہیں بلکہ اسی مجبور نوٹ سے تصویر نہ سوچ کے بنائی گئی ہے نہ سارے کوئی ہٹان لگا ہے بابا جی نے پتہ نہیں کیا ہوں تک تصویر بیٹھی رہی نوٹ سے ایک ہے اختیار کہ ابھی بچ سکتے ہوئیے لیکن نہ بچئے اس گناہ سے اللہ نے پکڑ لیا ارترار اور اختیار یہ دونوں استلاح دن اندر رکھو اور پھر فیصلہ کر لو اللہ تعالیٰ سانو اپنی نافرمانی تو ہر دم بچا آخری بات یہ ہے